رحمان تنظیم الکتاب بڑے سرحِ ظمر کے یہ پہلے رکو ہے یہ رکو آیت نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر دس تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے زمر کے معنی ہے گروہ یا جماعت کی آگے اسی سورہ مبارکہ میں ایک ایمان والی جماعت کا تذکرہ ہے اور دوسری کفار گروہ کا ذکر ہے کہ ان دونوں جماعتوں کا انجام کیا ہوگا اسی اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام بھی زمر رکھا گیا ہے اس سورہ مبارکہ میں آٹھ رکو اور پچہتر آیاتیں ایک ہزار ایک کلمات چار ہزار نو سو آٹھ حروف ہے حجرت سے پہلے نازل ہونے والے صورتوں میں سے ہیں یہ چنانچہ اشاری بری طالع ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہیت رحم کرنے والا ہے تنزیر القتاب من اللہ العزیز الحکیم اوتاری گئی ہے یہ کتاب اللہ کے طرف سے جو زبردست حکمتوں والا ہے اِنَّا اَنزَلْنَا الْاِلَيْكَ الْكِتَابَ بالحق یقیناً ہم نے نازل کیا ہے آپ کے طرف یہ کتاب ٹھیک ٹھیک فابد اللہ مخلص اللہ الدین پس بندگی کیجئے اللہ کے کی خالص اسی کیلئے بندگی کرتے ہوئے یہاں پہ جو اللہ تبارک و تعالی نے اشار فرمایا ہے فابد اللہ مخلص اللہ الدین اور ساتھ اللہ نے وضاحت فرمائی انا للہ الدین الخالص سنو اللہ کے لیے ہے خالص زندگی اولیا اور وہ جنہوں نے پکڑ رکھے ہیں اللہ کے سوا اوروں کو اپنے حمایتی اور وہ ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ ما نا ہم, ہم ان کو نہیں پوچھتے اللہ مگر اس لیے کہ یہ ہم کو مقرر بنائیں گے اللہ کے زلفا قریب تر کر کے ان اللہ یہ کو مبنا ہوں اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان فیملی فی فون ان امور میں جس میں یہ لوگ اختلاف رکھتے ہیں ان اللہ بھی من ہوا کا جب القفار بے شک اللہ تبارک وطالعہ نہیں دیتا اس کو کہ جو جھوٹ اور انکار کرنے والا ہو یہاں لحظ جو دین ہے اس کے معنی اس جگہ عبادت کے ہیں یا اطاعت کے جو تمام احکاماتی دینیہ کی پابندی کو عام اور شامل ہے اس کے پہلے جملے میں رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے عبادت اور اطاعت کو خالص اسی کے لیے جس میں کسی غیر اللہ کے شرک یا ریا و نمود کا شربہ نہ ہو دوسرا جملہ اسی کی تاکیب کے لیے ہے کہ اخلاص دین صرف اللہ ہی کے لیے سزاوار ہے اور اس کے سوا اور کوئی مستحق نہیں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے قرطبی میں کہ ایک شخص نے رسول نبی کریم وسلم سے عرض کیا کہ یار وسلم میں بعض اوقات کوئی سبق و خیرات وغیرہ کرتا ہوں یا کسی پر احسان کرتا ہوں جس میں میری نیت اللہ تبارک و تعالی کی رضا جوئی کی بھی ہوتی ہے اور یہ بھی کہ لوگ میرے تعریف اور سنا کریں رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ازاد کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایسے چیز کو قبول نہیں فرماتے جس میں کسی غیر کو شریک کیا گیا ہو پھر آپ نے یہ آیا مذکورہ بطور استدلال کے تلاوت فرمائیں تو عمار کی قبولیت میں اخلاص بنیادی اہمیت رکھتا ہے ایک بات کفار کی طرف سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو بتوں کی پوجا سے منع کیا تو ان لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم ان کو فی نفس ہی اپنی زندگیوں میں مؤثر نہیں سمجھتے بلکہ یہ اپنے دوروں میں بڑے مقرب ہو گزرے ہیں ہم ان کے سامنے جھکتے ہیں یا اللہ کے سامنے ہماری سفارش کرتے ہیں تو ہم ان کے ذریعے سے اللہ کا مقرر بن جائیں گے اللہ تبارک کو طالب فرماتے ہیں کہ یہ ہدایت سے ہٹے ہوئے لوگ ہے اللہ کو اللہ کے قریب کرنے والے جو اعمال ہے ان سے تو یہ کنارہ کشی اختیار کی ہوئی ہے اور اپنی مرضی سے اپنے خیالات کے اختراعات کو ان لوگوں نے اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھ رکھتا ہے لو اراد اللہ ان اگر اللہ چاہتا کہ کسی کو اپنا اولاد بنانے تو لطفا البتہ چن لیتا ان میں سے یخلق جو اس نے پیدا کی ہے میشار جو وہ چاہتا لیکن صبح نہ وہ پاک ہے وہی ہے اللہ اکیلا اور سب سے زوراور تو اگر اللہ کا کوئی اولاد ہوتا تو اللہ حق اور سچ کے اظہار سے نہیں شرماتا اللہ بتا دیتا کہ بھی اسلام میرا بیٹا ہے یا فی اسلام میرا شریف ہے حلقت سماوا کے حق اس نے پیدا کیا, کیا ہے آسمان اور زمین کو ٹھیک یو قبیر اللّ الار وہ لپیٹتا ہے رات کو دن پر اورارل اور وہ لپیٹتا ہے دن کو رات پر پسخر شمس ومر اور اس نے کام میں لگا دیا ہے سورج اور چاند کو کلوئیں موسم ہر ایک چلتا ہے اپنے اکٹریری ہوئی مدد پر اللہ عزیز الغفار سنو وہی ہے زبردست بننے والا یعنی مغرب کے وقت مشرق کی طرف دیکھو معلوم ہوگا کہ افق سے ایک چادر تاریخی کی اٹھتی ہوئی چلی آ رہی ہے اور یہ اپنے آگے سے دن کی روشنی کو مغرب کی طرف دکیل رہا ہے اور یہی حال پھر روشنی کا ہے کہ جب وہ مشرق کی طرف سے آنا شروع ہو جاتا ہے تو سورج تاریخی کو مغرب کی طرف دھکیل رہا ہوتا ہے یہ اللہ کے قدرت کے نمونے ہیں خلقکم من نفس واحدتن اس نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک ہی نفس سے یعنی حضرت آدم سے ثم جعال منہا زوجہا پھر اس نے بنایا ہے اسے اس, اس کا جوڑا یعنی حضرت حووہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک زبردست قدرت کے نمونہ ہے وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ اور اس نے اتارے ہیں تمہارے لئے چپران میں سے سمانیت ازواج آٹھ قسم کے لرومادہ یخلقکم وہی تمہیں بناتا ہے فی امہاتکم تمہارے ماؤں کے پیٹ میں خلق خلقن ایک خلقت کے بعد دوسری خلقت کے طرف ایک حالت کے بعد دوسری حالت کے طرف کہ ماں کے پیٹ میں پہلے کیفیت پانی کی تھی پھر کیفیت خون کی بن گئی پھر کیفیت جو ہے نا وہ جمے ہوئے گوشت ٹکڑی کی بن گئی اور پھر اسے اللہ تبارک و تعالیٰ میں آگے انسان کی صورت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کے نمونے ظلمات میں اب یہ تین اندھیروں سے مراد کیا ہے اس کے بارے میں روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک پیٹ کا اندھیرا دوسرا رحم کا اندھیرا تیسری اس جلی کا جس کے اندر یہ بچہ ہوتا ہے اور جس کے ساتھ یہ بچہ پھر پیدا ہوتا ہے تو اللہ تبارک ہے ظالم اللہ رب وہ ہے اللہ جو تمہارا رب ہے لہ الملک اسی کے لیے بادشاہ کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا فا تو فون تم کہاں مارے مارے کر رہے ہو ان تکفرو اگر تم انکار کر لو تو غنی پس بے شک اللہ تمہارے بندگیوں سے بے ہے۔ پرواہب اور وہ پسند نہیں کرتا اپنے بندوں کا منکر ہونا اور ان اور اگر تم اس کا شکر ادا کرو تو وہ اس کو تمہارے لیے پسند کرتا ہے ولا تذر اخرى اور نہ اٹھائے گا کوئی اٹھانے والا کسی دوسرے کے بوجھ کو سمنا اللہ مرج حکم پھر اپنے رب کی ہی طرف تم سب کو لٹایا جائے گا فیون بے وکم بے ماکم تم پھر وہ تم کو بتلائے گا وہ جو تم عمل کیا کرتے تھے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علمی مفید کی نشانی ہے اور وسط علم کی دلیل ہے کہ اللہ قیامت کے دن کسی کے عمل کے بارے میں باخبر ہونے کے لیے اس کے بتلانے کا مخت نہیں ہے بلکہ اللہ خود اس کو بتائے گا کہ میرے بندے تو یہ کس کرتے آیا ہے ان نحو علی مم صدور بے وہ جانتا ہے سنوں کے پوشیدہ بھیدوں کو وہ ایزا مسل انسان اور جب پہنچتا ہے انسان کو سختی دہا ربہ منی بن تو وہ پکارتا ہے اپنے رب کو اسی کی طرف رجوع ہو کر سننا ایزا خب و لہو نتن من ہو پھر جب ہم اس کو بدل دیتے ہیں اپنے طرف سے مہربانیاں نسیا وہ بھول جاتا ہے ماں کا ند جس کے لیے وہ ہمیں پکار رہا تھا من قبل اسے سے بلکہ اور وہ ترائے رکھتا ہے اللہ کے لیے شریک عن ہی تاکہ لوگوں کو ہے اس کے راستے سے کہ یہ تو فلان جگہ گیا تھا وہاں سے کرم ہو گیا بول کے تمداب کا قریضہ تو اپنے اس کفر سے فائدہ اٹھائے ہی لی تھوڑا سا لیکن انجام تیرا یہ ہے کہ بے شک ہے تو دو زخالوں میں بالا وہ جو لگا ہوا ہے رات کی گڑیوں میں سیزی کرتے ہوئے وقع اور کڑا ہو کر یہ ضرور جو خطرہ رکھتا ہے اپنے آخرت کا یا جو فکرمند رہتا ہے اپنے آخرت کے بارے ویر جو رحمت ربی ہی اور جو اپنے رب کے رحمتوں کا امیدوار ہے کل کہہ دیجیے کیا برابر ہوتے ہیں وہ جو سمجھ والے ہیں اور وہ جو سمجھ نہیں رکھتے امن یا تزق اور بے شک اس پر غور و فکر کرتے ہیں وہ لوگ جو عقل والے ہیں یعنی جو بندہ رات کی نیم کے آرام کو چھوڑ کر اللہ کے عبادت میں لگا کبھی اس کے سامنے دست دستہ کرا رہا کبھی سجدے میں گرا ایک طرف آخرت کا خوف اس کے دل میں بے قراری کی ہوئی اور دوسری طرف اللہ کے رحمتیں نے اس کی امید باندھ, باندھ رکھی ہے کیا یہ نیک بندہ اور وہ بدبخت انسان کہ جس کا ذکر اوپر ہوا کہ مصیبت کے وقت تو خدا کو پکارتا ہے اور جہاں مصیبت کی گھڑی ڈری خدا کو چھوڑ بیٹھا تو کیا یہ دونوں انجام کے لحاظ سے برابر ہو سکتے ہیں ہرگز نہیں وہ آخر الدا الحمد للہ انما يوفى الصابرون اجرهم حساب تیسے پارے سورہ ظمر کے یہ جی دوسری رقوع ہے یہ جی رکو آیت نمبر دس سے لے کر آیت نمبر بائیس تک کے آیتوں پہ مشتمل ہے اس رکو میں اللہ کے منکروں کے اس موقف اور اس عمل کے مقابلے میں ایک مسلمان کا کیا موقف اور کیا عمل ہونا چاہیے گزشتہ رقو میں منقوں کے طرز عمل کا تذکرہ ہوا کہ وہ لوگ جب مشکلات میں پھنس جاتے ہیں تو ایک اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں جب وہ اللہ اپنے کرم سے ان کی پریشانیوں کو دور کر لیتا ہے تو پھر وہ کسی اور کے کارنامہ قرار دے کر دوسروں کے توجہ کو بھی اللہ سے ان کے طرف مبزور کرانے کی کوششوں میں مصروف ہو جاتے ہیں ایسے رائے اور رویہ رکھنے والوں کے بلمقابل بل آپ کہہ دیجیے یا عبا لذین اے میرے وہ بندو جو ایمان والے ہو اتقو ربکم تم اپنے رب کا تقوا اختیار کرو یعنی رب نے جن کاموں کے کرنے کا کہا ہے انہیں کرو جن کاموں سے بچنے کا ان سے بچو لذین احسن دنیا حسنا جنہوں نے نیکی کی اس دنیا میں ان کے لیے بلائی ہے وہ ارض اللہ اور اللہ کی زمین وسیع ہے یعنی ایک جگہ رہ کر اگر تم اپنے آخرت کے لیے نیک اعمال کا ذخیرہ جمع نہیں کر سکتے ہو تو پھر اللہ کی زمین وسیع ہے دوسری جگہ ہجرت کر جاؤ انجر حساب بے شک صبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے بےشمار اجر و ثواب قل کہہ دیجیے انی عمر تو بشک مجھے حکم ہوا ہے ان آبود اللہ یکنی بندگی کروں اللہ کی مخلصا صلی الدین خالص اسی کے لیے بندگی وہ عمر اور مجھے حکم ہے یہ ان اکون اول المسلمین کہ میں ہوں سب سے پہلے اللہ کا حکم بردار اللہ کا حکم تسلیم کرنے والا بول کہہ دیجئے انی احاف بشک مجھے خوف ہے انہی تو ربدی اگر میں نا فرمانی کروں اپنے ربی عذاب یوم عظیم ایک بہت بڑے دن کے آزاد کے قول اللہ, عابدو کہہ دیجئے کہ اللہ یہ کی میں بندگی کرتا ہوں مخلص صدی نے اور خالص ہے اسی کے لیے میری بندگی فابدو ما شئت من پھوج لو جن کو تم چاہو اللہ کی سوا قل کیجئے کی ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه یقینا نقصان میں ہے وہ لوگ جنہوں نے نقصان میں ڈالا خود کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی قیامت کے لیے یعنی اپنے گھر کے لوگوں کو بھی فکر کرنا چاہیے اعلی سنو ذالک هو الخسره المبين یہ ہے بڑا صریح نقصان اور وہ نقصان اس صورت میں اس ہنہ کا عذاب کی صورت میں ہوگا کہ لهم من فوقهم ظلال من النار ان کے لیے اوپر سے بادل ہوں گے آگ کے نیچے کی طرف سے بھی آگ ہی کے بادل ہوں گے يخوف اللہ بھی یہ ہے وہ کہ جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے یا عبادی فتقون اے میرے بندوں میرے تقویٰ اختیار کر لو اس لیے کہ اللہ کے تقویٰ اختیار کرنے میں ہی انسانوں کی خاصیت ہے وبین اجتناباغ اور وہ لوگ جو اجتناب کرتے رہے تاغوت سے جو بچے رہے شیطانوں سے ایابو دوہا یہ کی ان کی پوجا کریں وہ انا بلاہ اور جو رجوع ہے اللہ کے طرف نہ بشرا ان کے بھی خوشخبری ہے فبشر عباد سو اب یہ خوشخبری سنا دیں میرے بندوں کو اللہ وہ تن قول جو باتوں کو سنتے ہیں سید تبھی ہوں پھر چلتے ہیں اس پر جو اس میں نیک ہیں اولہدین ہدا حم الح یہی ہے وہ لوگ جن کو اللہ نے ہدایت دی وہ اولا اکمل ارباب اور یہی ہے حقل یعنی اصل عقل رکھنے والے لوگ تو یہ ہے کہ جو اپنی دنیا سے اپنے نظر نہ والے آخرت کی مشکلات کے حل کے لیے اب سے جستجو میں لگے یہی اصل میں عقل منہ. افا من حق الحق علیہ کلیمت الزاد بھلا وہ کہ جس پر عذاب کا حکم ہو چکا افا فی النار کیا آپ بچا لیں گے ان کو کہ جو آگ میں پڑ چکا لیکن کے نیل اور لیکن وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے لهم من غورف غورفم ان کے لیے مکان ہوں گے ایسے مکان کہ جن کے اوپر بھی ہوں گے مکان مدنی ایسے جو کہ بنے ہوئے ہوں گے تجربے انہار اور ان کے نیچے نہریں بہ رہے گی جنت کے درجات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ سب تیار ہیں نئے کی قرآمت کے روز تیار کیے جائیں گے وعد اللہ یہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا کیا تو نے نہیں دیکھا ان اللہ انزل من السماء ایک اللہ ہی اتاتا ہے آسمان کے طرف سے ما ان پانی فزلک هو ينابيع پھر چلاتا ہے اس کو چشموں کی صورت میں پھر ارض زمین میں ثم یخرج به زرع پھر نکالتا ہے اس پانی کے ذریعے کھیتیاں مختلف الالوان ہو کہ جو مختلف رنگت رکھتے ہیں ثم یہی جو پھر اللہ تبارک اس کو تیار کر لیتا ہے پھر تو دیکھتا ہے ان کو زرب سمی جعلو خطامہ پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو کردالتا ہے چورا چورا بوسا بنا لیتا ان اِنَّ فِي ذَلِقَ لَذِكْرَ لِعُلِ الْأَلْبَابِ بَشَتْ اس میں بھی الباتا نصیحت ہے اقل مندوں کے لیے. کہ جس طرح وہ اللہ کی مخلوق ایک حال میں نہیں رہا اے زہی انسان بھی ایک مخلوق میں نہیں ایک حالت میں نہیں رہتا بچپن سے جوانی جوانی سے بڑھاپا بڑھاپے سے فنا اور فنا کے بعد قیامت کے دن دوبارہ اس انسان کا اٹھان ہوگا اور پھر اس انسان کے لیے اس کی دنیاوی زندگی میں کی ہوئے امال کی دنیا پر فیصلے ہوں گے اگر دنیاوی زندگی میں اپنے آخرت کے مشکل لمحات کے لیے اچھے امال کی اللہ پر یقین رکھ کر اللہ اس کے لیے آسانی پیدا فرمائے گا لیکن جس نے دنیا سے اپنے آخرت کی آبادی کے لیے کچھ بھی نہیں کیا تو ظاہر بات ہے جو اپنے لیے کچھ نہیں کرتا کوئی دوسرا بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا وہ آخرا الحمد للہ شیمن رحم شولی من ربی تیس میں پارے سر یہ تیسری رکو ہے کی یہ رکو آیت نمبر بائیس سے لے کر آیت نمبر بتیس تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس رکو میں اللہ تبارک و تعالی مسلمان جو کہ قابل تعریف ہے اس کی تعریف فرماتا ہے اور اس مسلمان کے مقابلے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے انکار کے لیے کڑا ہے بغاوت تر و کے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی بدقسمتی کا بھی تذکرہ فرماتا ہے اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مسلمان بندوں کی کچھ صفات بھی بیان فرماتا ہے چنانچہ شادی بری تعالیٰ ہے افمن بھلا وہ شخص شرح اللہ کہ کھول دیا اللہ نے جس کی سینے کو لِلْإِسْلَامِ دِینِ إِسْلَامِ کیلئے فَهْوَا لَا نُورٍ مِّرْبِّهِ سو وہ روشنی میں ہے اپنے رب کے طرف سے فَوَيْلٌ لِلْقَوْسِيَةِ قُلُوبُهُمْ سو بربادی ہے ان صحب دلوں کے کی کیلئے من ذکر اللہ اللہ کے یاد سے جن لوگوں نے اللہ کے یاد کے معاملے میں اپنے دلوں کو صحب کر دیا ہے اور اس طرف متوجہ نہیں ہو رہے اول کفیلالمدین یہی لوگ ہیں جو سریح گمراہی میں ہیں یعنی یہ دونوں برابر کہاں ہو سکتے ہیں ایک وہ جس کا سینہ اللہ نے قبول اسلام کے لیے کھول دیا ہے کہ نہ اسے اسلام کے حق ہونے میں کچھ شک و شبہ ہے نہ احکام اسلام کے تسلیم اور انتباج میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کے دل و دماغ میں کوئی شکوک پیدا فرمائے ہیں بلکہ اللہ تبارک تعالی نے اس کو ایک ایسے عجیب روشنی اور بصیرت عطا فرمائی ہے کہ جس کے اجالی میں یہ نہایت سکون اور اطمینان کے ساتھ اللہ کے راستے پر چلا آ رہا ہے اور دوسرا وہ بد قسمت انسان کہ جس کا دل پتھر کی طرح سخت ہو نہ کوئی نصیحت اس پر اثر کرے نہ خیر کا کوئی قطرہ اس کے اندر داخل ہو یہ کبھی خدا کی یاد کی توفیق اسے ملے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ ایک حدیث میں ہے رضول نبی کریم صلی اللہ علیہ گیا کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت روح المانی میں کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ آیات ان کے سامنے پڑھ کر کے کی پوچھا گیا کہ اس کی کیا معنی اور کیا مطلب ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نور ایمان انسان کے دل میں داخل ہوتا ہے تو اس کی قلم وسیع ہو جاتا ہے جس سے احکام الہیہ کا سمجھنا اور عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں ہم نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس, سر اس شرع صدر کے کی علامات کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدولہ دار الحلودی و الغرور وب للموت قبل منظوری ہی یعنی ہمیشہ رہنے والے گھر کے طرف راغب ہونا اپنے آخرت کا فکر کرنا اور دھوکے کے گھر یعنی دنیا کے نجائز اور زینت سے دور رہنا اور موت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنا یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شرع صدر طا فرمایا حضرت عنہ سے اسی بسم کے ایک روایت منقول ہے وہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کے کرنے کی توفیق دے اور نیکیوں کو کر کے وہ خوش ہو تو سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل کو کھول دیا ہے اپنے احکامات کے تکمیل اور تعمیر کے لیے جو اللہ کے رضا مندی کی نشانی ہے اور جو نیک کمال کرتے ہوئے جس کا دل جس کے دل میں انقباس پیدا ہو تنگی پیدا ہو تو سمجھ لیجیے کہ اس کا دل اللہ کے حکم کے معاملے میں بڑا سخت ہو چکا ہے اللہ حدیث اللہ ہی نے اتاری ہے بہتر بات کتابن کتاب میں آپس میں ملتی مسانیاں بار باہر, باہر درائی ہوئی تک شائروں منہوں کہ کڑے ہو جاتے ہیں بال اس سے جلود اللہزین ان لوگوں کی کال پر یخشون ربہم جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں سمنا تلینوں پر نرم ہو جاتے ہیں جلودہم ان کے کالیں و قلوبہم اور ان کے دل الٰ ذکر اللہ اللہ کے یاد کے طرف ذالکہ حداللہ یہدی بھی میں یشاہ یہ اللہ کا راستہ چلاتا ہے اس پر جس کو چاہے وہ فمال اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کر دے سو اس کو کوئی سمجھانے والا نہیں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اللہ کی کتاب کے رو سے سن کر پہلے تو اس کے دل میں خوف اور اس کے کلاب کی عظمت سے ان کا دل کانپ اٹھتا ہے اور بدن کے رونگٹے کڑے ہو جاتے ہیں اور تالے نرم پڑ جاتی ہے مطلب یہ ہے کہ خوف اور رو کی کیفیت ہو کر ان کا قلب اور کالد اور ظاہر اور باطن اللہ کی یاد کے سامنے جھک جاتے ہیں اور اللہ کی یاد ان کے بدن اور روح دونوں پر ایک خاص اثر پیدا کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے افامت ہے کی بے بِوَجْهِ ہی بھلا ہو جو روکتا ہے اپنے منہ پر سو الزابی بور اذاب کو یوم قیامت دن وکیل اور کہا جائے گا ذالموں سے زو کو کنتم تم تقسیبون چکو جو, جو کشتم کماتے تھے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بطور تمثیل کی فرماتا ہے کہ عام طور پہ قاعدہ یہ ہے کہ جب کسی شخص پر سامنے سے حملہ ہو تو وہ ہاتھوں پر اس حملے حملہ آور کے حملے کو روکتا ہے لیکن مشر میں ظالموں کے ہاتھ بندے ہوئے ہوں گے اس لیے آزاد کے سخت کپڑے سیدھے ان کے منہ پہ پڑے گی تو ایسا سخص جو بدترین عذاب کو اپنے منہ پر روکے اور اس سے کہا جائے کہ اب اس کام کا مزہ چکو جو دنیا میں کیا کرتے تھے کیا اس مومن کی طرح ہو سکتا ہے جسے جس آخرت میں کوئی تکلیف حاجز پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو یقینا یہی اللہ کے فضل سے مطمئن اور بے فکر رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشاد ہے من قبل جٹلا چکے ہیں وہ لوگ جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں من پھر آپ ان پر عذاب جہاں سے ان کا وہ مغمان بھی نہیں تو انسان اپنے بچاؤ اور حفاظت کے لیے ایک طرف متوجہ ہوا ہوتا ہے اللہ کے نافرمان بن کر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا دوسرے طریقے سے مواضع کرتا ہے انسان اپنے مقاموں کو پختہ بنا رہا ہوتا ہے کہ بھی زلزلے سے یہ گھیرے نا اللہ تبارک و تعالی بارشیں بند کر کے اس کو ازمار کر لیتا ہے یہ انسان اپنی معیشت کا بندوبست کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو طوفانوں میں گھیر لیتا ہے یہ انسان طوفانوں کے سامنے بھن باندھنے میں مصروف ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر بیماریاں پھیلا دیتا ہے یہ انسان بیماریوں کے علاج اور دوا کے طلب میں اور دریافت میں مشغول ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے آپس میں پھوٹ ڈال دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کسی کو آواز نہیں دیتا کہ میں کس صورت میں کس وقت کہاں سے آؤں گا اس لیے ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگنے کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے عم اللہ پس چکائی اللہ نے ان کو آزاد القزیہ رسوائی کا فی الحال حیاتی دنیا دنیاوی زندگی میں بولا آزاب الآخرت اکبر اور آخرت کا عذاب البتہ بہت بڑا ہے لوکامی عالمون کاش کہ یہ لوگ کسی طریقے سے اس بات کو سمجھ لیں یعنی بہت قوتیں تہذیب انبیا کی بدولت دنیا میں ہلاک اور رسوا کی جا چکی ہے اور آخرت کا جو آزاد ہے وہ اس دنیا کے آزاد کے مقابلے میں شدید تر اور سختر وَلَقَدْ رقب ذرب اور یقینا ہم نے بیان کر دیا ہے لوگوں کے لیے فی حاضر قرآن اس قرآن مثلاً ہر چیز کی مثال اللہ تذکروں تاکہ لوگ اس طرف دھیان دیں سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کے سامنے وہ کون کون سے مثالیں ہیں جو بیان نہیں کی مختلف اجناس کی مثالیں خیوانوں کی مثالیں موسموں کی مثالیں خود اس انسان کی زندگی میں طبیعت جو پیدا ہوتے رہتے ہیں ان کی مثالیں گزشتہ اقوام کی مثالیں کچھ نقلی دلیلیں اس کے باوجود اگر یہ انسان دیہات نہیں کرتا تو پھر اس کے سوا کیا کہا جائے کہ یہ اس انسان کی اپنی بدمختی ہے جو اپنے نقصان پر کمر بستہ ہو چکا ہے اللہ تبارک کو دادا فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو سمجھانے کے ایک فخصی اور کامل اور واضح زبان میں کتاب نازل کی اور قرآن عربی یا عربی زبان میں غیر رضی جس میں کوئی کجی نہیں لال لحمی تک و اختیار کران کے احکامات کو پڑھ سمجھ کر اس کے مطابق اپنی اللہ ڈال دے ذرا شرکا اللہ نے بتلائی یہ ایک مثال ایک ایک مرد کی فی کہ اس میں کئی شریک ہو کی سونا اور وہ شریک شراکت دار بھی باہمی زدی ہو ورج اور ایک وہ شخص سلام رجل کہ وہ پورا ایک شخص کا ہے یعنی وہ ایک ہی شخص کا ملازم ہے سلا کیا برابر ہو سکتے ہیں یہ دونوں مثالوں ایک شخص جو کئیوں کا ملازم اور وہ کئی افراد آپس میں باہمی زدی ہے ایک اس کو اپنے طرف کھینچ رہا ہے تو دوسرا اپنے طرف کھینچ رہا ہے اور ایک کا کام کرے تو دوسرا ناراض دوسری کا کام کرے تو تیسرا ناراض اب یہ بٹکتا بھولتا پھرتا شخص کیا یہ اور ایک وہ شخص کہ جو ایک ہی شخص کا ملازم ہے جس نے اس کو بڑے آسانی دے رکھی ہے خیر خواہ اس کا چاہتا ہے کہ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں اللہ کا ارشاد ہے ہرگز نہیں تو اسی طریقے سے جو بندہ ایک اللہ کو مانتا ہے وہ ایک اللہ جو ان بندوں کا خوب ہے اس ایک اللہ نے اگر کچھ کرنے کی امور اس انسان کو بتلائے ہیں تو اس میں ان کا فائدہ ہے اور ایک وہ کہ جو کبھی کس در پہ جکتا ہے کبھی کہیں بھٹک رہا ہوتا ہے اور ملتا کسی در سے بھی کچھ نہیں سن کے خدمت گزاری کر کے بھی وہ ناراض تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں ہرگز نہیں اللہ کے احساس ہے حلی مسئلہ کہ یہ دونوں مثال میں برابر ہو سکتے ہیں الحمدللہ تمام تر تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے بل اکثر عمل بلکہ ان میں سے اکثریت وہ ہے جو سمجھ نہیں رکھتے ان کمتن و انیتن یہ آخری فیصلہ کن بات ہے کہ ایک انسان سمجھانے سے نہیں سمجھنا چاہتا تو اس کو یہی کہا جا سکتا ہے کہ بھائی اب اپنی موت کا انتظار کرو تیرے موت کے بعد کچھ بر کے منتشپ ہو جائیں گے کہ جو کچھ تیرا رویہ تھا وہ تیرے حق میں بہتر تھا یا جو ہمارے نصیحت بے تھی تیرے, تیرے سامنے وہ مبنی پر حقیقت تھی تو اللہ فرماتا بے شک آپ نے بھی مرنا ہے وَإنَّهُم مَيِّتُون اور ان اور شک انہوں نے بھی مرنا ہے قیامت رب تختصمون پھر تم اپنے رب کے سامنے قیامت کے دن آپس میں یہ جھگڑا کرو گے یعنی ہر ایک اپنا موقف پیش کرو گے اور یقینا ہر ایک کا موقف چونکہ دوسری سے مختلف ہے ایک مواقع جو ایک اللہ کے ماننے والے ایک اللہ کی طرف دعوت دینے والے ان کا موقف ایک اور جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک بدلاتے ہیں ان کا موقف اور ہے تو قیامت کے دن اللہ ان اختلاف رائے رکھنے والوں میں سے ٹھیک رائے رکھنے والوں کا فیصلہ خود ظاہر فرما دے گا الحمد للہ من بسم اللہ الرحمن فمن روحن روح کا زبان ادعی صفی جہن کا فریم چوبیس پارے سورہ سمر کے یہ چھوٹے رکو ہے یہ رکو آیت نمبر 33 سے لے کر آیت نمبر 41 تک کے آیتوں کے مشتبہ ہے اس رکو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دو فریقوں کا بے انصاف ہونا بیان فرماتا ہے ایک وہ کہ جو اپنے طرف سے کلام بنائیں اور پھر کہیں گی جی کہ یہ اللہ کا حکم ہے یعنی اللہ کے طرف اپنے کلام کا نسبت کریں اور جھوٹ بولے دوسرا وہ بھی بڑا بے انصاف ہے کہ جس کے پاس اللہ کی طرف سے سچا کلام پہنچ جائے سچا پیغام پہنچ جائے اور وہ اس پر غور اور سوچ کے بغیر اس کا ترجیح کر دیں اس کو جھٹلا دیں اس کا انکار کر دیں اللہ فرماتا ہے کہ یہ دونوں فریق بڑے بے انصاف ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان کے لیے بڑا سخت آزاد اٹھا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشاعت ہے فمن پس کون بڑھ کر ظالم ہو سکتا ہے ذبح من من علم جس نے جھوٹ بولا اللہ پر وہ قدی صے اور وہ جس نے سچائی کے تقسیب کی وہ پہنچی اس کے پاس علیہ صفی جہن محمد کافرین کیا دوزخ میں ان منکروں کا کوئی ٹھکانا نہیں یعنی یقیناً ان کو اللہ تبارک و تعالی عذاب سے ہم کنار کر لویجہ اب صفے اور وہ شخص جو سچی بات لے کے آیا وسد کبھی ہی اور سچ مانا جس نے اس کو بولا المتقون یہی وہ لوگ ہیں جو تقوال اختیار کرنے والے ہیں جیسے تو ہر ایک اپنے آپ کو متقی ہی کہتا ہے لیکن حقیقت متقی وہ ہے کہ جس نے سچے پیغام پر عملی طور پہ عمل کی اختیار کی لہما شاہون ان کے لیے ہے جو وہ چاہیں گے اندور و جو ان کے رب کے پاس ذال کا جزا یہی ہے بدلہ نیکی کرنے والوں کا لو کب فرحم تاکہ اللہ ہٹا دے ان پر سے ان کے وہ برائیاں جو انہوں نے کی یعنی ان کے برے اعمال کو ان پر سے معاف کرنا چاہتا ہے اور ہم اور تاکہ بدلے میں دے ان کو اجرہم ان کا اجر بےآسانی کیا نام ان کے ان بہتر کاموں کا کہ جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے یعنی اللہ تبارک و تعالی متقین اور محسنین کو ان کے بہتر کاموں کا بدلہ دے گا اور غلطی سے جو برا کام ان سے سرزد ہو گیا ہے اللہ ان کی نیکیوں کے بدولت ان کو معاف کرنا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی کے ارشاد ہے کیا اللہ بس نہیں ہے اپنی بندی کے لیے یا کیا اللہ ہی کافی نہیں ہے اپنی بندی کے لیے کہ ان بندوں نے ایک اللہ کو جوڑ کر اوروں کے ساتھ اپنی وابستگیوں کو قائم کر دیا ہے کیا ان کو اللہ کے ذات پر اور اللہ کے قدرت پر اعتماد نہیں ہے اور یو خوف نہ قبل ہی اور یہ آپ کو ڈراتے ہیں ان سے جو اللہ کے سوا ہے اور میں یوزلی اللہ اور وہ جس کو اللہ گمراہ کر دیں حمال ہو منہ تو کوئی نہیں اس کو ہدایت دینے والا ان آیاتوں کا ایک خاص شان نزول ہے جناجہ غفار نے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو جب اس بات سے ڈرایا تھا کہ اگر آپ لوگوں نے ہمارے بتوں کی بےعدبی کی یعنی ان کا مؤثر ہونا تسلیم نہ کیا تو ان بتوں کا اثر بہت سخت ہے اس سے آپ بچ نہیں سکیں گے اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیا نازل فرمائی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک وطالی کی ذات ہی کا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احشار ہے اور اسی طرح مفسرین نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اگر کوئی انسان کسی دوسری کو اس وجہ سے ڈرائے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کام کریں ورنہ حکامِ بالا ان سے ناراض ہو جائیں گے ان کا نقصان ہو جائے گا تو بھی وہ نقصانِ بالا وہ اپنے افرادِ بالا سے ڈرنے کے بجائے ان افرادِ بالا کے اللہ بالا کا خیال رکھنا چاہیے ان کو کہ بے وہ ذات مجھ سے ناراض نہ ہو جائے اگر وہ اللہ مجھ سے ناراض ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک کو تعالیٰ کے ناراضگی سے کوئی بچ نہیں سکے گا یہ شادی برطالیٰ ہے اور يَهْدِ یہاں دلّا ہوں اور وہ جس کو اللہ کے دیرتے کما لحمی کوئی گمراہ نہیں کر سکتا علیہ صلی اللہ عزیز کیا اللہ زبردست بدلہ لینے والا نہیں ہے ان سے اور اگر آپ سے پوچھیں من خلاوات کی کس نے پیدا کیا ہے آسمان اور زمین کو نہیں قول الله تو وہ ضرور کہتے ہیں کہ اللہ ہی نے افرائے ما اللہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا ان ارادنی اللہ اگر اللہ چاہے مجھ پر کچھ تکلیف حل کا کاشفات تو کیا وہ ہٹا سکتے ہیں مجھ پر سے ان تکلیفوں کو کھول کر او ارادنی بے رحمتن یا اگر وہ اللہ میرے بارے میں فیصلہ کر لے کسی بھلائی کا حل منسکہ تو رحمتی ہی کیا ممکن ہے ان سے کہ وہ روک دے اللہ کے مجھ پر نازل ہونے والے اس رحمت کو کل کہہ دیجیے اللہ، میرے لیے اللہ ہی کا بھی ہے ارے یتوکل یہ تھبک اسی پر چاہیے کہ بروسا کرنے والے قل کہہ دیجیے یا قوم مدھو اے میرے قوم کے لوگوں عمل کیے جاؤ اللہ مکانت کم جگہ پر یعنی اگر مانتے نہیں ہو تو اس سے آگے تمہارے ساتھ کیا کہا جا سکتا ہے انمل بے بشک میں بھی کر رہا ہوں فصو فتح تم جان لو گے کہ میرے اعمال کا کیا نتیجہ سامنے آیا اور تمہاری مرضی کے اعمال کا تمہارے سامنے کیا نتیجہ آیا میں ہی عتی عزابی جس پر آئی اللہ کی طرف سے رسواکن آزاد عذاب, عذاب مقیم اور یہ کہ ای کس پر اترتا ہے اللہ کی طرف سے صدا رہنے والا عذاب نا انزل نہ کتاب الحق بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر کی ہے کتاب قرآن یہ لوگوں کے ہے اور یہ سچی کتاب ہے فن احتجا فلی نفسی ہی پر جس نے اس سے ہدایت حاصل کی رہنمائی لی سو اپنے ہی فائدے کے لیے امام فلحلہ اور جس نے گمراہی اختیار کی فرین دلیہ بس نشق اس کی گمراہی کا وابا اسی کے اوپر ہوگا اما انطالحم بے وکیل اور آپ ان کا کوئی ذمہ دار نہیں یعنی وہ لوگ مسلمان کیوں نہیں ہوئے قیامت کے دن آپ اس کے لیے ہمارے سامنے جواب دہ نہیں ہوں گے اس لیے کہ آپ کے ذمہ ان تک حق اور سچ کا پیغام پہنچانا ہے باقی یہ ان کے اپنے ضوابط ہے کہ وہ حق کو قبول کرتے ہیں یا نہیں وآخر الدوانة أمين الحمد لله وآخر الدوانة أعوذ بالله من الشيطون الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يتبثل أنفس حين موتها والتي لم تمط في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت چوبیس میں <يتفكرون> پارے سورہ ضمور کی یہ پانچ رکو ہے یہ رکو آیت نمبر بیتالیس سے لے کر آیت نمبر ترپن تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس رکو میں اللہ تبارک و تعالی کے قدرتی کاملا کا تذکرہ ہے جس سے انسان پہ یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ حقیقی معنوں میں بندگی کا مستحق اور عبادت کا لاحق وہی ذات ہے کہ جو اس سارے کائنات کا خالق اور مالک ہے بلا شرکت ہے اور جس کے دست قدرت میں اس انسان کی زندگی اور موت ہے تو وہی ذات اس بات کا مستحق ہے کہ اسی کی بندگی کی جائے اور اللہ کے ساتھ اللہ کے ذات میں اللہ کے صفات میں اللہ کے معاملات میں اللہ کو کسی اور کا محتاج نہ تصور کیا جائے اور نہ کسی اور کو اللہ کا شریک کر جائے چنانچہ اللہ کے ارشاد ہے اللہ طلنفسا اللہ ہی کھینچتا ہے روح کو ہی نہ جب وقت ہو ان نفسوں کے مرنے کا یعنی جس سے روح پر اللہ موت کا فیصلہ کر لے تو اللہ ہی کے حکم سے اس کے روح کو کھینچ لیا جاتا ہے وم فی منامہ اور جو نہیں مرے ان کو لیتا ہے ان کی نیند میں یعنی ان کا روح اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیند کے دورانیے میں ان سے لے لیتا ہے اب فیم سے پھر اللہ چھوڑ دیتا اس کو بس روک لیتا ہے اس کو جس کے بارے میں فیصلہ ہو چکا مرنے کا بیچ دیتا ہے اور یعنی جن کے بارے میں اب تک فیصلہ نہیں ہوا موسم ایک وقت مقرر قومی یا دفع کرون بے شک اس مشاہدے میں بھی اور اس عمل میں بھی غور اور فکر اور دھیان کرنے والوں کے لیے قدرت کی نشانیاں ہیں تفصیل منہری میں اسی آیات کے پس منظر میں ارشاد فرماتے ہیں پہلے تو اس کے لغوی معنی پر غور کیا گیا ہے کہ توفہ کے معنی ہیں اور قبض لینے کے اس آیا میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بتلائی ہے کہ جانداروں کے ارواح ہر حال میں ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کے زیر تصرف ہے وہ جب چاہے ان کو قبض کر سکتا ہے اور جو چاہے وہ واپس لے دے سکتا ہے اور اس تصرف سے خداوندی کا ایک مظاہرہ تو ہر جاندار روزانہ دیکھتا اور محسوس کرتا ہے کہ نیند کے وقت اس کی روح ایک حیثیت سے قبض ہو جاتی ہے پھر بیداری کے بعد واپس مل جاتی ہے اور آخر کار ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ بالکل قبض ہو جائے گا پھر واپس اس کو نہیں ملے گا قبض روح کے معنی اس کا تعلق بدن انسانی سے منقطع کر دینے کے ہیں کبھی یہ ظاہراً اور باطن بالکل منقطع کر دیا جاتا ہے اسی کا نام موت ہے اور کبھی صرف ظاہر منقطع کر دیا جاتا ہے باطن باقی رہتا ہے جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ صرف حص اور حرکت ارادہ یہ جو ظاہری علامات زندگی ہے وہ منقطع ہو جاتی ہے اور باطن تعلق روح کا جسم کے ساتھ باقی رہتا ہے جس سے وہ سانس لیتا ہے اور زندہ رہتا ہے اور صورت اس کی یہ ہوتی ہے کہ روح انسانی کو عالمی نشان متعلق کے مطالعہ کی طرح متوجہ کر کے اس عالم سے غافظ اور معطل کر دیا جاتا ہے تاکہ انسان مکمل آرام پا سکے اور کبھی یہ باتنی نہیں تعلق, تعلق بھی مناطق, منقطع کر دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے جسم کی حیاتی بالکل ختم ہو جاتی ہے یعنی انسان موت سے ہمکنار ہو جاتا ہے تو یہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کے نمونے جس کا مشاہدہ انسان اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ مطلب کرتا ہے ام من دون اللہ شفاء کیا ان لوگوں نے پکڑ رکھے اللہ کے سوا اوروں کو سفارش ان کہہ دیجیے اولو کا یملکون شہن اگر ان کو اختیار نہ ہو کسی چیز کا ولا یا اور نہ ان کو کسی چیز سے سمجھ ہو تو کیا پھر بھی تم انہیں کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھو گے جیسے کہ مشرقین کبتوں کے بارے میں یہ دعویٰ تھا اور یہ وہ دعویٰ رکھتے تھے کہ وہ اللہ کے بارگاہ میں ان کے سفارش ہی ہے انہیں کے سفارش سے کام بنتے ہیں اسی لیے ان کی عبادت کی جاتی ہے سو ابوال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنے والے عہد میں یہ جی وضاحت فرما دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے افراد مقرر کی ہی نہیں ہے کہ وہ جن کا جب چاہے قیامت کے دن اللہ کا سفارش کے اور جن کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن شفات کی اجازت دے گا وہ صرف انہی کے حق میں قابل قبول ہوگا اور وہی لوگ شفاعت کریں گے جن کو اللہ اختیار دے گا لہذا اپنی مرضی سے کسی کو اپنا مسفارش بنا لینا اور سمجھنا قیامت کے دن یہ اللہ کی مرضی کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا بلکہ سفارشی کا سفارش بننا بھی اللہ کی مرضی پہ موقوف ہے اور اس کا سفارش کرنا بھی اللہ تبارک و تعالی کی مرضی پہ موقوف ہے تبارک و تعالیٰ کا احساس ہے بول کہہ دیجیے اول اکانکھ اگر جو ان کو اختیار نہ ہو کسی بھی چیز کا ولایا کروں اور نہ کو سمجھو اللہ اشفاط و جمی آپ کہہ کہ سفارش کے تمام تر اختیارات اللہ ہی کے پاس ہیں لہو ملک اس سماوا طلح اسی کا راج ہے آسمان و زمین میں سم ترجا عندر اسی کی طرف تم سبوں کو لٹایا جائے گا و اعزاز و کردہ ہو اور جب نام لیا جاتا ہے خالص ایک اللہ کا اشما عزت عرب الزین اللہ امن و نبلآخرا تو رک جاتے ہیں ان لوگوں کے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے یہ بھائی ایک اللہ ہی کو سارے کارخانہ خدا بندی میں کیوں متصرف مانتے ہیں اور اللہ کے ساتھ دوسروں کے تصرف کا کیوں انکار کیا جاتا ہے یعنی ان کی بالکل سانس روک جاتے ہیں لیکن وہ اعزاز و کرلین امین اور جب نام دیا جائے اللہ کے سیوا اوروں کا ایزا ہم یہ تب, تب وہ خوشیاں منانا شروع کر لیتے مشرقین کا خاصہ یہ ہے کہ گو بعض اوقات ان کی زبان سے اللہ کے عظمت اور محبت کا اعتراف بھی ظاہر ہوتا ہے لیکن ان کا دل اکیلے خدا کے ذکر اور حمد و ثنا سے خوش نہیں ہوتا ہاں دوسری دیوتاؤں یا جھوٹے معبودوں کی تعریف کی جائے تو وہ مارے خوشی کے اچلنے لگ جاتے ہیں جس کے اثر اس کے چہرے پر نمایاں ہوتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ تعالیٰ کہ آسمان و اور زمین کا بین اللہ تو فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے درمیان فیمفی اختریف ان امور میں و میں و باہمی اختلاف رکھتے ہیں اور اگر ہو جائے ظالموں کے پاس جو کچھ زمین میں ہے سارا کا سارا وہ مسلح ماہور اتنا ساتھ اور لفت دو پھر وہ بدلے میں دے دیں یوم قیامت کے دن کے سخت عذاب کے وہ بدلے اور نظر آئے ان کو اللہ کی طرف سے معلوم یا تصبون وہ جن کا ان کو خیال بھی نہیں تھا یعنی دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اتنا ساتھ اور بھی اگر ان کو ملے تو یہ دینے کو پسند کریں گے جس کہ دوسری جگہ میں اللہ تبارک و تعالی نے وضاحت فرمائی ہے کہ بھئی اللہ کے سامنے ان کو عیوب سے پردہ نہ اٹھنے پائے اور اللہ کے سامنے رسوائی سے یہ محفوظ ہو سکیں تو یہ اللہ تبارک و تعالی کو کہیں گے کہ اللہ اگر یہ دنیا ہماری ہو تو یہ ہم آپ کو دے دیں بس ہمیں رسوائی سے بچا دیں قرآن مجید میں دوسری جگہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے کہیں گے کہ میرے بندوں تم کیا کچھ دے کر کے اپنے آپ کو چھڑانا پسند کرو گے تو وہ لوگ کہیں گے کہ اللہ دنیا میں جو کچھ ہے یہ ہم سے لے لے ہم سے ہمارے بیوی بچے لے لے ہم سے ہمارا کمبا لے لے بس ہم کو عذاب جہنم سے بچا ہاں آدیش میں آتا ہے حضور نبی کریم سے فرمایا کہ اللہ فرمائے جب میرے بندو میں نے تم میں سے ہر ایک سے تو پوری دنیا طلب نہیں کی تھی نہ تم سے یہ کہا تھا کہ تم اپنے بیوی بچوں خاندان کو قربان کر دو بلکہ میں نے یہ کہا تھا کہ اپنے اس دنیا اور اپنے خاندان کے اندر میرے حکموں کے مطابق اپنا گزر بسر کرو تم نے میرے ان محدود سے حکموں پر عمل نہیں کیا اب جب تم نے نتیجہ سامنے دیکھا تو اب تم سب کچھ لینے پہ تیار ہو لیکن اب یہ لین دین کا موقع نہیں بلکہ حساب کتاب کا موقع ہے اللہ کا رشاد ہے وبدلہم سیئات ما کسب <كَسَبُو> اور نظر آئیں گے ان کو وہ برے کام جو انہوں نے کیے وحاقبہم ما کانوا بیستعذون اور آ پڑے گا ان پر وہ جس کا وہ مذاق اڑائے کرتے تھے۔ وبدلہم سیئات ما کسب انسان نے جو کچھ دنیا میں اعمال کیے یہ سارے کے سارے اعمال ان کے سامنے حاضر کر دیے جائیں اور کیا منظر ہوگا کہ جب احمار کے سامنے ان کے اولاد کے ان چھپے ہوئے اعمال کو ظاہر کر دیا جائے گا کہ جو اولاد اپنے ان امال کو والدین پر ظاہر کرنا پسند نہیں کرتے ہوں گے لیکن ان کے پاس کوئی صورت نہیں بن سکے گا ان سے کہ وہ اپنے ان امال کو چھپا سکے اور بے شمار والدین یہ اپنے اولاد سے چھپ کر کے کچھ ایسے کام کرتے رہے دنیا میں کہ جس کا ظاہر کرنا وہ اپنے اولاد کو اپنا توہین سمجھتے تھے قیمت کے دن وہ سارے برائیاں والدین کے اولاد کے سامنے کر دی جائے گی اور بیویوں کے شوہروں کے سامنے کر دی جائے گی شوہروں کی بیویوں کے سامنے کر دی جائے گی, کی بہنوں کے سامنے کر دی جائے گی اور بہنوں کے بھائیوں کے سامنے کر دی جائے گی اور بدلے اعتماد کا سب اور نظر آئیں گے ان کے لیے وہ یا ظاہر کر دی جائیں گے ان کے سامنے وہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں اعمال کی فریض مسل انسان پر جب پہنچتا انسان کو تکلیف نہ تو ہمیں پکارتا ہے سننا اضافہ مننا متمنہ جب ہم بخشتے ہیں اس کو اپنے طرف سے کرم نوازی کالا وہ کہتا ہے تو اللہ علم بے یہ سب کچھ تو مجھ کو مل, مل گئی ہے میرے علم کی وجہ سے بل ہی فتنة بلکہ فطنۃ بلکہ ان کے لیے آزمائش ہے لیکن ان میں سے اکثریت وہ ہے جو دینے پھر انسان یہ کہتا ہے جب اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہیں تو پھر اس کی چیخ اور پکار اور نومیری کی انتہا نہیں رہتی لیکن جب اللہ اپنے فضل سے اس کے اوپر سے پریشانیوں کو ہٹا لیتا ہے تو کہتے جی کہ میں نے اپنے علم اور اپنے تجربے اور اپنے دانائی کی وجہ سے اپنے آپ کو پریشانیوں سے آزاد کر دی حالانکہ آزاد کرنے والے اللہ کی ذات ہے بجائے اس کے لیے اللہ کا شکر ادا کرے یہ اپنے علم اپنے تجربوں کی طرف اور پریشانیوں کی اجادے کو منسوخ کر کے اللہ کا نا کر لیتا ہے اللہ کا احساس ہے کہ کوئی بات نہیں خدی امن <قَبْلِهِم> خبر کے یقیناً کہہ چکے ہیں وہ لوگ جو ان سے پہلے وہ گزرے ہیں فما سب پر کچھ کام نہ آیا ان کا وہ جو وہ کمایا کرتے تھے فاسہ بحم پھر ان پر سی آتو برائیاں ماں کا ثبو انہوں نے کمائی تھی وہ لذین ضلع اور وہ لوگ جو بے انصاف ہیں ان لوگوں میں سے سیب ہم سی آتوں ماں کا ثبو سو جلد پہنچ جائے گا وہ برائیاں ان کے اوپر جو کچھ ان کی وہاں ہوں بے موجزین اور یہ اللہ کو تھکا نہیں سکتے اوم یا عالموں کی ابو جانتی نہیں کرشا یہ کہ اللہ تبارک و طلب کھول کے دیتا ہے جن کو چاہے وہ اخبر اور جن کا رضف چاہتا ہے وہ تنگ کر لیتا ہے ان نفیزہ بشک اسم میں بھی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنے والے ہیں ایمان رکھنے والے ہیں ہر انسان کی یہ چاہت ہوتی ہے کوشش ہوتی ہے ہوتی ہے کہ وہ مالی طور پر مستحکم ہو لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ کس کو استحکام بچتا ہے اور اس کو باوجود محنت کے محدود مقدار میں رضا فرماتا ہے یہ اللہ ہی کی مرضی اور منشا پہ موقف ہے تو اس میں بھی انسانوں کے لیے سامان عبرت ہے وہ اخر الٰ بسم اللہ روحن رحیم رحن چوبیس میں پار سرح ظمر کے یہ چھٹا رکو ہے یہ رکو آیت نمبر تپن سے لے کر آیت نمبر چونسٹھ تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے اس رکونے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ایک خوشخبری سناتا ہے اپنے کلام کے ذریعے بالخصوص وہ بندے اللہ کا مخاطب ہے کہ جنہوں نے اللہ کے پیغام کے اپنے تک پہنچنے سے پہلے اللہ کے بڑے نافرمانی کی اب ان تک اللہ کا پیغام پہنچا لیکن وہ جب اپنے ماضی گزری ہوئی زندگی پہ نظر دوڑاتے ہیں تو انہیں نا اور اندھیرے کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا تو اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کے حوصلہ افزائی فرماتا ہے کہ تم اب جب میرا پیغام پہنچ گیا تم اس پر ایمان لے آؤ بھول جاؤ اپنی گزری ہوئی زندگی کو تمہارے سارے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے بشرطے کے آئندہ کے لیے اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچائے رکھو اس باری تعالیٰ ہے احباد کہہ دیجیے اے میرے وہ بندوں جنہوں نے زیادتی ہیں کی اعلیٰ انفسکم اپنے آپ پر لا تقنتو من رحمت اللہ اللہ کے رحمتوں سے ما امن امید نہ ہو ان اللہ یغفر زنوب جمعہ بشک اللہ بخشتا ہے سارے کے سارے گناہ انہو ہوا الغفور الرحیم بشک وہی ہے جو معاف کرنے والا الرحم کرنے والا ہے بخاری شریف میں حدیث ہے حضرت سعد بن جبیر حضرت عبداللہ بن رضی اللہ عنہ کرتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے قتل کیا اور دیگر بھی بہت بڑے بڑے گناہ کیے اللہ کے نافرمانیوں کا ارتکاز کیا انہوں نے ایک مرتبہ حضور نبی کریم سے سر سے عادت کی کہ جس دین کی طرف آپ دعوت دیتے ہیں وہ ہے تو بہت اچھا لیکن ہمیں فکر یہ لاحق ہے کہ جب ہم اتنے بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کر چکے ہیں اب اگر مسلمان بھی ہو گئے تو کیا ہماری توبہ قبول ہو سکے گی اس پر اللہ و یہ تبالک کو جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے ہر بڑے سے بڑے گناہ یہاں تک کہ کفر اور شرک سے بھی جو توبہ کر لے قبول ہو جاتی ہے اور سچی توبہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس لیے کسی کو اللہ کی رحمتوں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث میں ہے کہ بڑا نادان ہے وہ جو توبے کی امید پر گناہ کرتے ہیں بندے کو اس وجہ سے گناہ نہیں کرتے رہنا چاہیے یہ جانتے ہوئے بھی یہ گناہ ہے کہ بعد کہبہ کر لوں گا اس لیے کہ انسان کی گناہ انسان سے توبہ کے توفیق کو سلق کر لیتا ہے اس لیے اس سے پہلے جو ہو چکا وہ تو ہو چکا لیکن اب جب معلوم ہوا کہ میرے پہلے زمانے میں کی ہوئی کام گناہ ہیں اب آئندہ لیے اپنے آپ کو ان سے باز رکھے اپنے گزری ہوئی زندگی میں کیے ہوئے اعمال پر ندامت کا اظہار کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گزشتہ سارے گنا کو معاف فرما دے گا جیسے کہ آنے والے آیت میں ہیں کہ وہ انیب الاب اور اب جو ہو یا اپنے رب کی طرف وہ لہ لگو اور اس کے حکم برداری اختیار کر لو مین قبل ابھی پہلے اس سے کہ تم پہآباب آئے سما تم سرون پر تمہارا کوئی مدد نہیں کیا جائے گا چلو انزل من اس بہتر بات پر جو اتری طرف تمہارے رب کی طرف سے من قبل عزاب پہ اچانک و انتم لا اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو سافر پھر کہیں یہ تم میں سے کوئی نہ کہنے لگے کہ ہر افسوس اس بات پر کہ جو کچھ میں نے کوتا ہی ہے کہ اللہ کے حکموں میں وہ ان من صاحرین اور میں شکم تاہی ہنسی اور مزاح کرنے والوں میں سے یعنی ایسا نہ ہو کہ اس عیرن موقع پہ وہ افسوس کرتا رہ جائے اوتکولہ یا پھر یوں کہو لو ان اللہ خدانی لوگ مطین <الْمتقین> کہ اگر اللہ مجھ کو راہ دکھاتا تو میں مستقین میں سے ہو جاتا لہٰذا اللہ نے مجھے ہدایت نہیں دیہ میں ہدایت بھی نہ ہو سکا تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ ذہن سے یہ خلطی میں بھی کھورے نکل کے کورش کر کے باہر نکال دو اس لیے کہ اللہ نے سب کو ہدایت دی ہے اب یہ بندوں کے جوابدید پہ اللہ نے دنیا میں چھوڑ دیا ہے کہ کون اللہ کے اس ہدایت کو قبول کرتا ہے اور کون اللہ کی اس ہدایت سے روگردانی کرتا ہے قرآن کتاب ہدایت ہے اللہ کسی کو ایمان لانے پہ مجبور نہیں کرتا کہ اس کے ہاتھ کو پکڑ لے اور سارے گناہوں سے اندھا اور گہرا بنا لے اور صرف ایک ایمان کا راستہ اس کو نظر آنا شروع ہو جائے ایسا نہیں ہوگا اس لیے بھی دنیا تو آج امتحان کی جگہ ہے او تقول نہ ترل اذاب یا ایسا نہ ہو کہ جب تم عذاب کو دیکھ لو پھر یوں کہو لو ان رتن فرق اگر کسی طرح مجھ کو دوبارہ دنیا میں لوٹنا ہوتا تو میں نیکی کرنے والوں میں شامل ہو جاتا بلا چونا تھی یقیناً تیرے پاس آ چکے ہیں میرے آیاتیں فخر جب تب یہاں پر تین نے ان کو جٹلایا تک برتا اور خود کو ان سے بالا سمجھا کن کاثرین اور تو تاہی انکار کرنے والوں میں وَيَوْمَ الَّذِينَ تَذَبُوا اللَّهِ اور یہ عمل قیامت طر ال ہے تزب وزب قیامت کے دن تو دیکھے گا ان لوگوں کو کہ جو جھوٹ بولتے ہیں اللہ پر وہ جھوٹ ہو کہ ان کے چہرے سیاہ ہو چکے ہوں گے اللہ کی طرف سے جو سچی بات آئے اس کو جٹلانا یہ ہے اللہ پر جھوٹ بولنا ہے کیونکہ جٹلانے والا دعوی کرتا ہے کہ اللہ نے اسلام بات نہیں کہی حالانکہ واقع میں کہی ہے اس جو کی سیاہی قیامت کے دن اس میں ان کے چہروں پر ظاہر ہوگی جو ان کے اس نوعیت کی گناہ, گناہ, گناہ گار ہونے کی نشانی ہوگی اللہ صفی جہن محمد کیا نہیں ہے دوزخ میں ٹھکانا ایسے تکبر کرنے والوں کا وہ جونت قوب مفاد اور بچائے گا اللہ ان کو جو ڈرتے رہے ان کے بچاؤ کی جگہ لایا مس نہیں پہنچے گا ان کو کوئی برائی وہ اللہ اور نہ وہ غم سے ہم کنار ہوں گے اللہ خالق و كل اللہ بنانے والا ہے ہر چیز کا كل وکیل اور وہ ہر چیز کا ذمہ دار ہے لہو والارض اسی کے پاس گنجیا آسمان اور زمین کے آیت اللہ اور وہ لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کے آیتوں کام الخاسرون وہی لوگ ہیں نقصان سے ہم کنار ہونے والوں میں سے اللہ ہی کے دستے قدرت میں ہے آسمان اور زمین کی کنجیا یعنی جو کچھ مانگنا ہے اللہ کے اس کائنات میں ما فوق الاسباب وہ اللہ ہی سے مانگنا ہے اور جن چیزوں سے پناہ مانگنا ہے اس کائنات کے اندر تو اللہ ہی سے پناہ مانگنی ہے اور آخرت کی نجات کی امید صرف اللہ ہی سے وابستہ رکھنا ہے اور اللہ ہر ان کو نجات عطا فرماتا ہے جو دنیا میں رہ کر اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو اللہ کے حکموں پہ چل کر مضبوط بناتا ہے الحمد للہ سرون چوبی میں پارے سور کے یہ سات رکو ہے یہ رکو آج نمبر چونسٹھ سے لے کر آیت نمبر اکہتر تک کے آیتوں پر مشتمل ہے اس رقو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منکرین کا تذکرہ فرمایا ہے جو اپنے نادانی اور حماقت اور جہالت سے ایک اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے پرس کرتے تھے اور پیغمبر خدا سے بھی معاذ اللہ یہ تمہ رکھے ہوئے تھے کہ وہ ان کے راستے پہ آ جائیں بعض روایت نہیں کہ مشرقین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دیوتاؤں کے پردش کرنے کی طرف بلایا دعوت دی اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی ارشاد بری تعالیٰ ہے قل کہہ دیجئے افغائر اللہ کیا غیر اللہ کی طرف تامرونی تم مجھے حکم دیتے ہو عابدو کہ میں ان کے بندگی کرو ایوہ الجاہلون اینا دانو یعنی گانو کیا ایک اللہ کو جوڑ کر تم مجھے غیر اللہ کی بندگی کی طرف دعوت دیتے ہو وہ علیہ اور یقینا ہم نے وہی کی آپ کی طرف اللہ فرماتا ہے وہین اور ان لوگوں کی طرف بھی من قبل کا جو آپ سے پہلے وہ گزرے ہیں کہ لئن اگر تم نے شرک کیا لیہ بطن البتہ اکاوت کر دیے جائیں گے ضائع کر دیے جائیں گے تمہارے اعمال وہ لتکونخاصرین اور تم ہو جاؤ گے بہت زیادہ نقصان اٹھانے والوں میں سے نقلی حیثیت سے دیکھا جائے کہ تمام چیزوں کا پیدا کرنا باقی رکھنا اور ان میں ہر قسم کے تصرفات کرتے رہنا صرف ایک اللہ ہی کا کام ہے تو عبادت کا مستحق بھی اس کی کوئی نہیں ہو سکتا اور نقلی حیثیت سے دیکھا جائے تو تمام انبیاء کرام اور تمام ابھیان سماویہ میں توحید کے صحت اور شرک کے بتلان پر اتفاق پا جاتا ہے بلکہ ہر نبی کو یہ وہ بتلایا گیا کہ آخرت میں مشرق کے تمام امان عکارت ہیں اور شعر کا انجام خالص نقصان اور خصان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے لہذا انسان کا فرض ہے کہ وہ ہر طرف سے ہٹ کر ایک اللہ وحدہ قدوس کے کی زندگی کریں اس کا شکر گزار رہیں وفادار رہیں اس کی عظمت اور جلال کو سمجھے آج اس حقیر مخلوق کو اس کا شریک نہ ڈر رہیں اس کو اسی طرح بزرگ اور برتن مانیں جس طرح اس کے بزرگ اور برتن ماننے کا حق ہے اللہ کا ارشاد ہے بل اللہ فا بلکہ اللہ کی بندگی کر وکم میں نہ اور ہو جائیے آپ شکر کرنے والوں میں سے وما قدر اللہ حق اور نہیں سمجھے انہوں نے اللہ کو اللہ کو نہیں سمجھے انہوں نے اللہ کو حق ہی جس طرح کے حق تھا سمجھنے کا یا انہوں نے اللہ کے نعمتوں کا قدر نہیں کیا اللہ کے احسانات کا قدر نہیں کیا جتنا کہ ان کو قدر کرنا چاہیے تھا جبکہ وہ ذات ان صفات کا حامل ہے کہ بل اور تو جمی ہو اور زمین ساری کے ساری مٹھی میں ہوگی اس کی قیامت کے دن وہ سماوات اور آسمان بھی لبیٹے ہوئے ب یمینی اس کے دائیں ہاتھ میں صبح اعلیٰ وہ با کے اور بلندر ہے اما ان سے شرکون جو اس کے شریک قرار دیے جاتے ہیں زمین اور آسمان اللہ کے تائیں مٹھی میں ہوں گے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ایک تمثیل ہے جو اللہ نے یہاں بیان کی ہے جس سے اس طرف اشارہ کرنا اور بندوں کو متوجہ کرنا محصول ہے کہ جب زمین اور آسمان کے اللہ کے دائیں ہاتھ میں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین اور آسمان کے اندر تصرفات صرف ایک ہی اللہ کے اختیار میں ہے اور اس اللہ کے اختیار سے زمین اور آسمان کے اندر کوئی کام بھی بحر نہیں ہے وَلَفِ خَفِّ اور جب پونک مارا جائے گا سور میں فسائے خاطر بے ہوش ہو جائیں گے منوف سماوا کے جو آسمانوں میں ہیں اور منفی عرد و جو زمین میں ہیں اللہ من شاء اللہ صبح ان کے جن کے بارے میں اللہ چاہے گا ثم منفی خقی کی اخرا پھر اس میں پونک مارا جائے گا دوسرا فیضہ ہم قیامین ظلم تو فوراً وہ کڑے ہو جائیں گے اور ہر طرف دیکھ رہے ہوں گے اشرفت العرد بنورا اور جب چمکے گی زمین کے نور سے لکھ لیے جائیں گے امان ناموں کے دفتر وجی ابل نبی اور حاضر کیا جائے گا پیغمبروں کو شہدا اور گواہی دینے والوں کو بخود اب اور پھر فیصلہ کیا جائے گا ان لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ اور ان کے ساتھ کوئی بھی انصافی نہیں ہوگی حضرت اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ پہلی بار نفاس سے سارے عالم کا سنا ہونا اور دوسری سے دوبارہ زندہ ہونا اور تیسری کے ساتھ پھر میدان حشر کی طرف جمع ہونا ہے. تو جیسے ہی سارے لوگ میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے تو بڑا لمبا زمانہ اس میں گزرے گا جس سے کہ صحیح احادیث ملتا ہے لوگ بے حد ہو جائیں گے اور ہر ایک اپنے آنے والے لمحے کے بارے میں بے انتہا فکر من ہوگا لیکن آنے والا وقت ہوگا کہ وہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہوگا لوگ تنگ ہو کر حضرت آدم علیہ اللہ سلام کے پاس جائیں گے اور عرض کریں گے کہ اے آدم آپ انسان ابول بھی ہے آپ کو اللہ نے خصوصی طور پر اپنے قدرت سے بنایا جنت میں رکھا آپ ہمارے دادا بھی ہیں ہمارے باپ بھی ہیں آپ اللہ سے دعا کی یہ کہ وہ ہمارے درمیان فیصلے فرمانا شروع کر دیں حضرت آدم علیہ سلامت وسلم معذرت کرنے کی. یہ دلیل بتا کر کہ بھئی اگر آج اللہ میرا موخذہ کرے اس بات کو بنیاد بنا کر کہ آدم میں نے تجھ کو جنت میں رکھا اور پیدا کرنے کے ساتھ ہی میں نے تجھ کو بتایا تھا کہ یہ شیطان تیرا مخالف ہے ان کی باتوں میں نہیں آنا اور ساتھ ہی میں نے تجھے پھر جنت کے خاص درخت کے پھل سے منع کیا تھا کہ کیوں گایا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں یہ سلسلہ چلتا چلتا چلتا پھر یہ سارے لوگ حضرت السلام کے پاس آئیں گے وفد کی صورت میں حضرت سلات و سلام فرمائیں گے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ آج کے اس مشکل ترین گڑیوں میں کون تم لوگوں کا مدد کر سکتا ہے پھر وہ حضور نبیٰ خرز صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان لوگوں کو متوجہ کرے گا پھر یہ لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئیں گے اور کہیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اللہ کے آخری اور خاتم النبیین ہے آپ کے ذریعے اللہ نے اپنے بندوں پر اتمام حجت فرماتے اپنا آخری اور واضح کلام اور پیغام نازر کیا آپ اللہ سے دعا کیجیے اور عرض کیجیے کہ اللہ ہمارے فیصلوں کو فرما دے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح احادیث میں آتا ہے آس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کہوں گا ہاں ہاں میں تم لوگوں کا سفارش کروں گا آپ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں اللہ کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ میں کتنا لمبا سجدہ کروں گا اور اس سیدے میں میں اللہ کا اس طرف سے حمد و ثناء کروں گا جو دنیا میں مجھے یاد نہیں ہے اللہ خصوصی طور پر وقت مجھ کو عطا فرمائیں گے ان کلیمات کے ذریعے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھ کو پیغام ملے گا کہ یہ محمد ارفار اوسک اشفاط شفا اے محمد آپ اپنا سر مبارک اٹھائیے آپ سفارش کیجئے آپ کے سفارش کو قبول کیا جائے گا اس الطوفہ آپ مانگیے آپ کے مان کو پورا کیا جائے گا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں اپنا سر اٹھاؤں گا تو کہوں گا رب امتی امتی امتی اے میرے رب میرے امت کے بارے میں آسانی کے فیصلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی امت کے لوگوں پر کتنے بڑے احسانات ہیں کہ وہ میدان مشرق کے ان انتہائی پریشان کن لمحات میں بھی اپنی امت ہی کو سب سے مقدم رکھیں گے لیکن امت ہے کہ انہوں نے اپنے خواہشات کے گنبور میں پس کر اپنے معمولات کی زندگی میں اللہ کے پیارے حبیب اور اللہ کے آخری رسول کی طریقوں تک کو بلا دیا اللہ کا ارشاد ہے وفیت کلو نفس عامرت اور پورا پورا بدہ دیا جائے گا ہر نفس کو جو کچھ اس نے کیا وہ بیما فالون اور وہ خوب تر جانتا ہے وہ جو کچھ وہ کرتے ہیں رب بسم اللہ الرحمن وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاؤوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رصد منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينزرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافين چوبیسویں پارے سورہ زمور کے یہ آٹھواں اور آخری رکو ہے جو کہ آیت نمبر اکتر سے لے کر آیت نمبر چھتر تک کے آیتوں پر مشتمل ہے گزشتہ رکو کے ہے اس رکو کے اندر اسی میدان محشر کے کچھ حالات کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے کہ میدان محشر میں جب لوگوں کے فیصلے ہوں گے اور پھر سارے لوگوں کو دو جماعتوں میں تقسیم کر دیا جائے گا یعنی ایک مومنین اور دوسری منکرین تو ان منکرین کو پکڑ کر کے فرشتے جب جہنم کی طرف ہنکا رہے ہوں گے تو جب ان سبوں کو جہنم کے دروازوں پر پہ پہنچا دیا جائے گا اور جہنم کے دروازوں پر مقرر چوکیدار ان سے ان کو دیکھے گا تو ان سے کہے گا کہ کیا تمہارے پاس دنیا میں تمہاری طرف بھیجے ہوئے رسول نہیں آئے تھے جو تمہارے سامنے اللہ کے یعنی تمہارے رب کے آیاتی تلاب کرتے اور تمہیں آج کے اس دن کے بارے میں خبردار کرتے کہ تمہیں آج کے دن ان حالات سے ہم کے ناپ ہونا پڑ رہا ہے تو وہ کہیں گے ہاں کیوں نہ ہمارے پاس رسول بھی آئے تھے ہمارے پاس اللہ کا پیغام بھی آیا تھا لیکن ہماری بدبختی کہ ہمارے احمد کی وجہ سے ہمارے بارے میں یہ فیصلہ ہی لکھا جا چکا تھا وسیخ الین اور ہنگائے جائیں گے وہ لوگ جو منکر ہے علا جہنم و جہنم کے طرف گروہ کے گروہ کے سورتوں یعنی تمام کافروں کو ڈکے دے کر نہایت ذلت اور خواری کے ساتھ دوزخ کے طرف ہنکایا جائے گا اور چونکہ کفر کے اقسام اور مراتب بہت ہیں ہر قسم اور ہر درجے کے کافروں کا گروہ الگ الگ, الگ کر دیا جائے گا جیسے کہ انشاءاللہ اللہ آخری پارے کے سورہ تقاصر میں آئے گا یوم یس دور اشاط الحمد کی اس دن کے بارے میں فکر مند رہو کہ جس دن لوگوں کی جماعتیں جماعتیں کر دی جائیں گی تاکہ وہ بآسانی با اپنے دنیاوی زندگی میں کیے ہوئے اعمال کا مشاہدہ کر کے اپنے سارے جو ذہنوں میں پیدا ہونے والے وسپتیں ہیں وہ ان کے ذہنوں سے نکل جائیں کیونکہ جی یہ آج ہمارے ساتھ بے تو نہیں ہو رہی اور انتیس سپاہی کے پہلے سورہ ملک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مضمون کے احکامات نظر فرمائے ہیں جن کا تذکرہ انشاءاللہ سورہ ملک کے پہلے حکومت میں آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حاضا کہ یہاں تک کہ جب یہ لوگ جہنم کے پاس پہنچیں گے فتحت ابو وبوہا تو کھولے جائیں گے ان کے لیے دروازے وقع حضرت اور کہنے لگے گا ان سے جہنم کا داروغا المیاتی کم کیا نہیں پہنچے گا تمہارے پاس رسلومن منکم پیغام بر تمہیں سے یتلون ربکم کہ جو تلاوت کرتا تم پر تمہارے رب کے باتیں ضرو اور تمہیں ڈرا لیتا تمہارے آج کے دن کے سامنے آنے سے قالو یہ لوگ کہیں گے بلا ہاں اکینا ولیکن حققت کلمت العذاب لیکن ثابت ہوئی بات عذاب والی علالکافرین منکر پر۔ اور یہ خود ہی منکر تھے قیلہ ان سے کہا جائے گا ادخلو ابواب جہنم داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں خالدین فیہا صدا رہو اس میں فبیس محصل متکبرین تو کیا پوری جگہ ہے رہنے کی غرور کرنے والوں کا وصیق اللذین اتقاؤ اور لے جایا جائے, جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے تکوا اختیار کی رب اپنی رب کی ان دنیا کے اندر عید جنت, جنت, جنت کے طرف ان کو لے جایا جائے, جائے گا زمرات چھوٹے چھوٹے گروہوں کی صورت حق یہاں تک ایزا جا جب یہ لوگ جنت کے پاس پہنچیں گے وہ فتح ابو اور کھولے جائیں گے ان کے لیے جنت کے دروازے وقال الحم خزانتہا اور ان سے کہے گا اس جنت کا دروغہ سلام علیکم سلام ہو تم کو طب تم خوش رہو فتخلو خا خالدین داخل ہو جاؤ اس جنت میں صدا رہنے کے لیے جنتی جب جنت میں قدم رکھیں گے تو وقالو اور کہیں گے الحمدللہ للہ صدا خانہ وادہ ہے اس اللہ کا جس نے سچا کیا ہم سے اپنا وعدہ وہ اور, اور ہمیں وارث کیا ایسے زمین کا جنت خیسن شاہ کہ ہم گھر اختیار کرے اس جنت میں جہاں چاہیں چاہے سن سو کیا خوب بدلہ ہے دنیا میں نیک اعمال کے لیے محنت کرنے والوں کا ترل ملا اکتھا اور آپ دیکھو گے فرشتوں کو من العرش جو گہرا ڈالے ہوئے ہوں گے عرش کے ارد گرد یو سب ہو اور وہ پاکی بولتے ہوں گے اپنے رب کی خوبیوں کے ساتھ بے نم بالحق اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ ہو جائے گا یعنی میدان محشر میں جمع ہونے والے سارے مخلوق کے درمیان اور جب فیصلہ ہو جائے گا وکیل اور پھر کہا جائے گا یعنی آخری بات جو میدان محشر میں گھوم اٹھے گی اللہ کی طرف سے وہ یہ ہوگی الحمد رب العالمین تمام تر تعریف سزاوار ہے اس اللہ کے لیے جو پرورتکار عالم ہے اور اسی کے ساتھ میدان محشر کا مجلس اپنے اختتام کو پہنچائے گا اسی کے ساتھ سورہ زمر اپنے اختتام کو پہنچا وہ دعوانا و تعوانہ الحمد للہ